بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے کولقر این جند بلا جل ج قال الكافرون هذا شيء عجيب اذا متنا وكننا ترابا ذلك رجع بعيد قاف قسم هي قران مجید کی بلکہ ان لوگوں کو تعجب اس بات پر ہوا کہ ایک خبردار کرنے والا خود انہی میں سے ان کے پاس آ گیا پھر منکرین کہنے لگے یہ تو عجیب بات ہے کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے یہ واپسی تو عقل سے بعید ہے قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب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 اسی وقت اسے صاف جھٹلا دیا اسی وجہ سے اب یہ الجھن میں پڑے ہوئے ہیں اصلم اچھا تو کیا انہوں نے کبھی اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا کس طرح ہم نے اسے بنایا اور آراستہ کیا اور اس میں کہیں کوئی رخنا نہیں ہے والارض مددناها وعلقینا فیہا رواسی و انبتنا فیہا من کل زوج بهیج تبصرہ و ذکرہ لکل اور زمین کو ہم نے بچھایا اور اس میں پہاڑ جمائے اور اس کے اندر ہر طرح کی خوش منظر نباتات اگا دی یہ ساری چیزیں آنکھیں کھولنے والی اور سبق دینے والی ہیں ہر اس بندے کے لیے جو حق کی طرف رجوع کرنے والا ہو ونزل سم امبیج ولبسی کول رزقًا للعباد به ميتا كذلك الخروج اور آسمان سے ہم نے برکت والا پانی ناصل کیا پھر اس سے باغ اور فصل کے غلے اور بلند و بالا کھجور کے درخت پیدا کر دیے جن پر پھلوں سے لدے ہوئے خوشے طے بتہ لگتے ہیں یہ انتظام ہے بندوں کو رزق دینے کا اس پانی سے ہم ایک مردہ زمین کو زندگی بخش دیتے ہیں مرے ہوئے انسانوں کا زمین سے نکلنا بھی اسی طرح ہوگا کذبت قبلہم قوم نوح و اصحاب الرس و ثمود و عاد و و قوم تبع كل فحق و ان سے پہلے نوح کی قوم اور اصحاب الرس اور سمود اور آد اور فرعون اور لوت کے بھائی اور ایکہ والے اور طبا کی قوم کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا اور آخر کار میری وعید ان پر چسپاں ہو گئی الاول بل هم لبس من خلق جدید کیا پہلی بار کی تخلیق سے ہم آجز تھے مگر ایک نئی تخلیق کی طرف سے یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں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 بنات اور ہمارے اس براہ راست علم کے علاوہ دو کاتب اس کے دائیں اور پائیں بیٹھے ہر چیز سب کر رہے ہیں کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا جسے محفوظ کرنے کے لیے ایک حاضر باش نگراں موجود نہ ہو الموت بالحق ذلك ما كنت منه پھر دیکھو وہ موت کی جاکنی حق لے کر آ پہنچی یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا انوف خوف ملوئ اور پھر سور پھونکا گیا یہ ہے وہ دن جس کا تجھے خوف دلایا جاتا تھا اج پل سما سہید ہر شخص اس حال میں آ گیا کہ اس کے ساتھ ایک ہانک کر لانے والا ہے اور ایک گواہی دینے والا لَقَدْ كُنْتَ فِي من هذا هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِید اس چیز کی طرف سے تو غفلت میں تھا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 میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا بلکہ یہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ قل لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعید ما يبدل القول لدي وما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 وہ دن جبکہ ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی اور وہ کہے گی کیا اور کچھ ہے اور جنت متقین کے قریب لے آئی جائے گی کچھ بھی دور نہ ہوگی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 اور بڑی نگہداشت کرنے والا تھا جو بے دیکھے رحمان سے ڈرتا تھا اور جو دلے گرویدا لیے ہوئے آیا ہے داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ وہ دن حیات ابدی کا دن ہوگا لہم وہاں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا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 ہر اس شخص کے لیے جو دل رکھتا ہو یا جو توجہ سے بات کو سنے اور ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کو چھے دنوں میں پیدا کر دیا اور ہمیں کوئی تکان لاحق نہ ہوئی قوس برال میں پولون و سب بخ بحم دب قبل پولو ایشم سبلو مین اللہ فسد سجو پس اے نبی جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو اور اپنے رب کی خمد کے ساتھ اس کی تصبیح کرتے رہو تلو آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے اور رات کے وقت پھر اس کی تصبیح کرو اور سجدہ ریزیوں سے فارغ ہونے کے بعد بھی وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَكَانٍ قَرِيب يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذلك يوم الخروج اور سنو جس دن منادی کرنے والا ہر شخص کے قریب ہی سے پکارے گا جس دن سب لوگ آوازائے حشر کو ٹھیک ٹھیک سن رہے ہوں گے وہ زمین سے مردوں کے نکلنے کا دن ہوگا اِنَّا نَحْنُ و وَنُمِيتُ می تلینس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 نحن اعلم بما میں وما انت چار بجبار سز بل من يخاف خوف اے نبی جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں انہیں ہم خوب جانتے ہیں اور تمہارا کام ان سے جبرن بات منوانا نہیں ہے بس تم اس قرآن کے ذریعے سے ہر اس شخص کو نصیحت کر دو جو میری تمبی سے ڈرے